جافر ہوں سارا کا دلا سا محبت حیدر کا کمنا ہوں حیدر सा کی کمنا سرمایہ وادل ہوں سرمایہ وادل ہوں ہم سب ہے دمداری شبیر کا لشکر طالب کی پہچان بھی مجھ سے ہے دنیا وفاداری حیران بھی مجھ سے ہے اسلام کے پہچان کی یہ شان بھی مجھ سے گئے میں باب ہوائی جگہ بخشش کا سمندر ہوں ماہ پرانی ہوں ہوئے یہ میرا زینب کا بھروسہ ہوں سکتا ہوں سکینہ کا میرا حصہ جل ڈاری میرا حصہ پیشات میں سب کہتے ہیں پاؤں کی زین کی نگاہوں میں سراسی میں بات کے خداؤں کی <سلام> میں فاتح ہی خیبر کا ایک سے مکر ہوں <سلام> قب لاتا ہوں خاطر میں میں کشنا دہانی کو دیکھا نہ نظر بھر کے دریا کی روانی کو میں کشنا دہانے ایسا ٹکر لاتے جو پانی کو دریا کی حقیقت کیا میں صاحب کو سے ہوں چلنے کا نہیں مک پر رادا کا کوئی جادو کٹتے ہیں تو کٹ جائیں میں میرے بازو بے دست بھی ہو کر میں رکھوں گا قابو کھل جائے گا دنیا پر میں سانی یہ جافر ہوں ہے بس ایک اسغل شبیر کے لشکر میں مکل کی ہوئے زینت جو نام تھے میزر میں, میں بربند ہے اب تو من سرفی میں آبو اجل میں ہوں لاچار ہوں مجھتے ہوں خواہش ہے قلم میرا بخشش کی سند لکھے لیکن یہ کہاں ممکن بے اذن و مدد لکھے, مدد لکھے غازی کا یہ نوہا ہے کس طرح ابد لکھ کے پوشا ہے وفاداری میں اپنا سکندر ہوں